بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فاتی قسم ہے سب باندھنے والوں کی پرا جما کر فزواتی زجوات پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر فتالی آتی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 واقب بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا وحف کل شیف اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی لا یسم معون الی من جانب کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں عذاب واصب یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے لام الخطف الخطفت فأتبعه شهاب ثاقب ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے فاستفتهم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے بل عجبتا ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں وہ ادا رخیت قرون اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ ادا و او آیت اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں وہ قلو انہ سے روم اور کہتے ہیں کہ یہ تو سرحد جادو ہے ادا متنا وکام <لَمَبْعُوثُون> بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے او <الْأَوَّلُون> اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں قل نعم تم داخر کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے فع نمای زم واحد فیدا ہم یون وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے يا يوم اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے ہا یوم فصل تم بھی تدریب کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے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 پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو وقف مسون اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے مالکم لنا س تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہُل یوم بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں وہ اکو بلا با با اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے کولو ان کم تم تأتوننا عن الیمین کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے وما کان لنا علیکم من سلطان بل کن تم اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے لذائقون سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے اوینا کم ان ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے فَإنَّهُم پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ان کا ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کی سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے وہ تاریخی مجن اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں بلجا المرسلین نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں انکم لذائق العذاب علی بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکنے والے ہو وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے الا عباد اللہ المخلصین مگر جو خدا کے بندگانیں خاص ہیں اولائک لہم رزق معلوم یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے فوا کے یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا فی نعمت کے باغوں میں السریم متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے سم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 اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی بیض مکنون گویا وہ محفوظ انٹے ہیں فاقبل بعضهم با بابئی بعض تسار وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے کون ان ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا یقول جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو ادا متنا وکن و عظاما ائنا بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا قالا هل انتم پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو فی سوار الجحیم اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا اولت کہے گا کہ خدا کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔ ولاولا نعمت ربي لکنتم من المحورین اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ افا ما نحلو بمیتین کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں الا موت تنل اولا وما نحن بمعذبین ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا انھا ذا لہ والفوز العظیم بیشک یہ بڑی کامیابی ہے لمت لہذا فلیعمل العاملون ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے ازالک خیر نزلا ام شجرت الذق بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت انہا جعلناہا فتنة للظالمین ہم نے اس کو ظالموں کیلئے عذاب بنا رکھا ہے انہا شجورت تخرج فی اصل الجحیم وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا طلعہا کہ انجام نش اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سب ف لا لون من ہمالی اون من سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے لہم علیہ لوبم من خمی پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا ان پھر ان کو دوزک کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا فہم سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں ولقد ضل قبلهم اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے ولاقد اوسلا فیم اور ہم نے ان میں متنبے کرنے والے بھیجے كان سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا المخلصين ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا ولا کو داد فلاں عمل اور ہم کو نوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی وہ باقی رہ گئے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا سلام علی نوح فی العالمین یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام ان کذالک نجز المحسنین نیک اکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ان انہو من عباد المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وہ اب اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے بہو بکول جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایب سے پاک دل لے کر آئے اب کو ابھی ہی وہ قومی جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو افکن دون کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو فنا کم بے بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فنظر نجوم تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی فقال انني سقيم اور کہا میں تو بیمار ہوں فتولوا عنهم مدبرين تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے فرغ الى الهتهم فقال الا تاكلوا پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تنفقون تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں فراغ علیہم ضربا مین پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا فعق الف تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے قال اتعبدون ما تنحتون انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو والله خلقكم وما تعملون حالان کہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے قال بنو له بنيان فالبقوه في الجحيم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 رب حبلی من الصالحین اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اراف المنام ان ابا کفا تو اللہ خوابری جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے خدا نے چاہا تو آپ مجھے میں پائیے گا فلما اسلما جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا ونا ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم خود خود کت یا ان کدالی کا تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے پکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ سریح آزمائش تھی بذبح عظیم اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سلام الباہی کے ابراہیم پر سلام ہو نیکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ بش اس حقیم اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے عليه اسحاق ومن وظالم لنفسه اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں ولقد منن على موسیٰ اور ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیے هما هما من الكرب اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی و نسنا فکا نو اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے وہ اور ان دونوں کو کتاب واضح عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سلام العلام کے موسا اور ہارون پر سلام اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّهُمَا من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُوْسَلِينَ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الا تَتَّقُوا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 یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے إِلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ ہاں خدا کے بندگانے خاص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا سلام ال پر سلام کا نجزل المحسنین ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ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 پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وہ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو وہ اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے وہ انل اور يونس بھی پیغمبروں میں سے تھے اذ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے فسا ہم فکا من منل اس وقت قورا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی فل تک پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے فلولا ان کا من مسبین پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے لل بفی بکون تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے فن بدنا ہو بلا پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا وہ بتنا ال اور ان پر کدو کا درخت اگایا الى الف او اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا منوین تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ربك البنات ولهم البنون ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ام خلقنا اناثاً وهم یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتی ہیں ولد و کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کی یہ جھوٹے ہیں کو فل بناتی آنل کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے فتح کمون تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے فتو بکتابکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو وجعلوا بینه و بین الجن نسبا و لقد علمت الجن انهم لبخور اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے سبحان عن ما یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے اللہ عباد اللہ مگر خدا کے بندگانے خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے وما تعبدون سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو ما أن علائی ہی خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے اللہ منہ الجیم مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے وہ له مقام اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے وہ اور ہم سف باندھے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ اور پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں وَإِن كَانُوا اور یہ لوگ کہا کرتے تھے لنا کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لکن ع تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے ہیں سو قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے انہم کہ وہی مظفر و منصور ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا اور ہمارا لشکر غالب رہے گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے اَفَبِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مگر جب وہ ان کے میدان میں آترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لئے برا دن ہوگا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو وَأَبْصِلْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے سبحان رب عزتی یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے وسلام علی المرسلین اور پیغمبروں پر سلام والحمد الحمد للہ ابل سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزا بار ہے